مدنی چرن کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں اور اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کی جائے گی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ جی بارہ بج کے چھبیس منٹ پر شروع سبحان اللہ جی مرحبا ماشاء اللہ اور پہلا سوال بھی بڑا عشق و محبت والا ہے آپ کے پاس جی الحمد للہ کیا, کیا آج جو گفتگو کا آغاز ہوا تو اس میں مدنی منہ نے سوال کیا تھا کہ کچھ اس طرح کا ایک سوال میں نے نوٹ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے ہم تو امیر علیہ سنت نے کافی سے گفتگو فرمائی تو یہ تمنا کی کہ کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں تب اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور مزید آپ اس پہ کچھ کلام فرمائیں اللہ, اللہ, اللہ سوال اتنا پیارا تھا تو سارے ایک عشق و محبت کی باتیں جو سنت نے اس موقع پر ارشاد فرمائی ہیں اب اب بھی تو پھر آپ ہو نا آپ نے بھی تو پہلے ہی سوال اٹھایا کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت دیکھنے والوں میں ایک تعداد شاید وہ ہوتی ہوگی جو پہلے سوال میں نہ ہوتی ہو تو یوں حسرت ہو کاش کہ ہم بھی ہوتے اور ہم بھی سنتے کہ عشق و محبت کی باتیں اور ایک عاشق رسول بننے والی باتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں یہ مدنی چلنا کہ ناظرین کی طرف نہ کسی کی طرف بھیجیں ماشاء کہ کوئی اسلامی بھائی ہم کو جواب دے گا میرے صورت نے کیا فرمایا اب بات جی. اچھا وہ جواب دے وہ نام پتے کے ساتھ بھیجے اگر ہمارا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے بھیجے. آدھا پونا گھنٹہ ہمارا سلسلہ رہتا ہے ختم ہونے سے پہلے لگا جواب آ گیا تو ان تعالی وہ جواب خلاصہ آئے گا. ہمیں فرما یقین ہو جائے گا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع سے دیکھا اور پہلے سوال کا جواب آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کی طرف مزید تحفہ بھیجا جائے مرحبا ٹھیک ہے یہ ہو گیا کیا بات شروع شروع میں تھوڑا ان کو بھی کچھ کرایا بلکہ آج تک اسی حوالے سے بھی ایک سوال لکھا ہے میں نے آگے چلیں گے پہلے کال چلائیں میں پہلے آپ چلے نہیں تو جیسے ابھی آج باپا نے جو باپو کو ایک جملہ کہا تو میں نے لکھا تھا کہ باپو نے جو نا وہ مدنی ملوں کو کام پہ لگا دی ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو میل اس فرما رہے نا پچھلے دنوں وہ فیضان اعلی سلسلہ ہو رہا تھا نا ہمارے گھر میں بھی ایک سارا مزار شریف الازرت کی اور یہ بنانے کا سارا سلسلہ میرے گھر میں بھی تھا تو یہ دو چار دن تو مجھے لگتا ہے نکل جاتے ہیں نا ہاں وہ گمبد بنانا نہ پھر رنگ کرنا نہ پھر روزہ ڈونڈنا پھر وہ ڈونڈنا امیج کہ یہ ہے کیا پھر سامنے رکھنا تو اس سے الحمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے کئی افراد انورڈ ہو جائیں اور پھر ان کے دل میں بھی اس طرح کی بچوں کی عظمت و محبت کا پیدا ہونا تو پھر یہ فضل قسم کی چیزوں سے نکل کر اور کئی <clears throat> فضل قسم کے کاموں کو چھوڑ کر یہ ایک اچھے کام کی طرف بڑھ جائیں بس میں نیت اللہ اچھی نصیب کرے کہ اس میں نیت اچھی ہو کہ ہمارا تو ظاہر یہ کام دینے میں اچھی نیت کا ہونا تو ایک بالکل وہ ظاہر نظر آتا ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں ان تمام تر اشیاء کی محبت یعنی یہ جن سے ان کو نسبت ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سبز گمبد بزرگوں کے مزار شریف نقشے نالے نے پاک وغیرہ تو یہ سب وہ تو مدینہ مدینہ تو یہ ایک اچھا انداز الحمد اللہ مل گیا ہے ہمارے آشیقان رسول کو اور یہ واقعی بہت اچھے اچھے ماڈل بنا کر آتے یہ تین تین چار چار دن لگتے ہوں گے دل بنانے بالکل بلکہ بعض تو وہ اتنے کمپلیکیٹ اور بہت ہی محنت ہے موتیوں کا اس کے اوپر حبیب صلی صل اللہ, اللہ, اللہ تعالی اللہ محمد جی مزید آج امین یہ جو ٹاپک ہے ہمارا نگرچ بہت نازک بھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ کلام ہوا بچوں کی سالگرہ منانے کا تو ایک سوال ہوا ہی تھا ساتھ میں بچوں کو جو تحفہ دینے کے حوالے سے امیر علیہ سنت جو فرماتے اور جو احتیاطیں بیان ہوتی ہیں تو الحمد یہ تو ہوتا ہے کہ جو مستقل مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو وہ تو ان چیزوں کو لیتے ہی ہیں لیکن ظاہر ہر بار کئی نئے مدنی ایسے ہوتے ہیں جو ہم ریپیٹ ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور اس سے ہمارے بعد ناظرین ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا جی. ہو کہ یار ہاتھوں پہ ایسا ہی سوال چل رہا یعنی اس ٹاپک کو تھوڑا سا اگر آج اس مدنی مذاکری کی مدنی مہک میں اس پر مزید تھوڑا سا سن سے کچھ آ... پہلے ایک مشاورت ہوئی تھی کہ سالگرہ فی نفسی تو جائز ہے اب اسے روکا تو نہیں جا سکتا تو ہم کیوں نہ ایک اچھا طریقہ ہی قوم کو بتا دیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی یا مدنی مُن مدنی نے اگر اپنی سالگرہ منانی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے تو آپ سے تھوڑے سے پہلے پھر اس پر بھرا راست کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے اور پھر کرنے والوں نے کیا بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سالگرہ مدنی منع اور مدنی منی نے منانی ہے تو اس کا ایک انداز کیونکہ کیوںکہ کی عموماً بچے جمع کرتے نا جی تو اس میں کچھ جیسے کہ ہمارے یہاں سلسلہ نا آزمائش میں یہ شعر و شاعری کلام نعت کلام پڑھے جاتے ہیں نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو کوئی کشید بردا شریف کے ایک دو اشار پڑے اور یوں کوئی ذہنی آسمائی کا سلسلہ ہو جائے تو ایک اچھا ایک ان کی وہ ذہنی وہ ہوگی پاکز کی ان کو نصیب ہوگی اور پھر اس میں مطلب کوئی نیاز کی ترقی بنا لی جائے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے, ماشا لیے ماشا اس کی برکتیں اس مدنی من اور مدنی منی کو اس طرح کی برکتیں بھی نصیب ہوں اور اس میں جیسے غبارے جو پھوڑے جاتے ہیں یہ اسراف ہے غبارہ یہ جو یہ لگا چلے جاتے کہ پین مارو اس کو پھاڑ دو اور ٹھا کر کے آواز آئی کہ گبارہ گیا تو یہ میں نے پہلے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اسراف ہے تو اس سے بچا جائے اور بھی کئی فضول قسم کی اس میں وہ طریقے کار رائج ہے ان سب سے بچا جائے اور پھر جو کھانا وغیرہ ہو کوئی مٹھائی ہو یا کیک آپ پیسٹیاں لے لیں ایک دوسرے کو کیک وغیرہ کھلانے کا ہوتا ہے تو ضائع نہ ہو گرے نہیں اور اسراف سے بچا جائے نعتیں ہو رہی ہوں پھر بدنی مذاکرے کے کوئی سوالہ جوابات کا کوئی سلسلہ ہو جائے تو اس طرح مطلب کہ یہ ایک ہوگا یہ سب کیونکہ ارینجمنٹ تو عموماً بڑوں نے کرنا ہوتا ہے نا اگر بڑے اس طرح کا ارینجمنٹ کر کے مدنی من مدری کو جمع کر کے ان کو ایک ایسا مطلب کہ آدھے ایک گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے کا کوئی سلسلہ دے دیں کوئی پروگرامنگ دے دیں گے ٹھیک ہے یوں کرنا ہے لیکن گھر میں بعدوں کا جو اب ایک ٹرینڈ ہے مفتی صاحب میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں بچے اب جب کبھی جمع ہوتے ہیں اور خاص کر گھر میں مدنی چینل چل رہا اور اس طرح کا ماحول ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نافانی کرتے یعنی ان کا بھی جمع ہو کر اگر کوئی ایسا سلسلہ بھی بناتے ہیں تو بعض گھروں میں ماشاء اللہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ناطخوانیاں کرتے ہیں دیکھ جو دکھائیں گے نا وہ آئے گا صحیح م. یہ مطلب اللہ نہ کرے ٹی وی پر یا فلم ڈراموں میں جیسا سالگرہ کا انداز دیکھیں گے وہ سالگرہ کا انداز آئے گا یعنی میں نے خود اپنی زندگی میں دعوت اسلامی کے مدی مول سے پہلے کی بات کروں تو میں نے اتنی سالگرہیں دیکھی ہیں ان کو بیاں شاید پتا نہیں کسی نے کتنی ہو نہ دیکھی ہو. میں نے تو بہت سالگرہ دیکھی ہیں میں نے بہت برتھ ڈے دیکھی ہے آپ کو میں کیا عرض کروں کہ میرا ہلکا ہی بڑا عجیب و غریب تھا اور سالگرہ تو مطلب سالگرہ سالگرہ نا برتھ ڈے تو اب وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹائم پر جو ٹی وی پر نظر آتا تھا جو فلم ڈراموں میں نظر آتا تھا وہ انداز سالگرہوں کا گھروں میں رائش تھا اب یہ کہ اگر آپ ان کو کوئی عمدہ پاکیزہ خوبصورت دینی انداز دیں گے اور اس انداز کو لے کر چلیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی رائج ہو جائے گی کہ بھائی یہ بھی سالگرہ کا ایک انداز ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہے سلحیب صلی صلی اللہ علیہ کال چلائیے بہت زبردست سلسلہ ہو رہا ہے مدنی محض الحمدللہ بس ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں حضور مدنی چینل بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سلسلے کی اور افزائی کی تعریف کی اللہ کریم ہمیں بس مدنی چینل ہی دیکھتے رہنا کی توفیق عطا فرمائے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا مدنی چینل اور یہ اسپیشلی جو مدنی مذاکر ہے نا حجی اور اس میں یہ جو جلوس میلا سے اگر آپ چلیں تو یہ چراغا جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ جھومنا تو یہ گھومنا اور پھر کلام نعتیں پھر آپ آج... دیکھیں سوالت کیسے آ رہے عید... عید ہیں تو خطبہ ہے اگر عید ملاد النبی آپ کہہ رہے کہ عید کا دن ہے تو خطبہ کا ہے صحابہ کرا ملم اردوان نے کیا یہ کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں تو کیسے کیسے کمپلیکیٹڈ مطلب وسوسوں سے گھرے ہوئے سوالات آتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ بازاروں میں گھومتے تھے تو تو شیطانی وسوسوں کا وہ بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو پر ایک پلیٹ فارم ہے نا کہ اور بہت ایزیلی ان کو جواب ملنے کے چانسز موجود ہیں سمپل سی لینگویج کے اندر ان کو جواب مل جائے گا عقل والوں کے لیے عقلی دلیلیں موجود ہیں اور بکیا جو کتاب وغیرہ میں میں تو آج سوچنے لگا کہ جو وسوسہ دیتا ہوگا نا تو امیر علیہ سننے تھے اس کا جواب بھی دیا اور آج ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پیٹ میں درد کچھ اور ہے ہاں پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے وہ وسوسے والے کے لیے اور وہ چا ہمارے ہوتے تھے نا بعضوقات ایسا موتی صاحب ہوتا تھا یار آج کل جو ہے نا مارکیٹ میں یہ بات بڑی آم ہے تو میں نے جو چند دفعہ سوال کیا تھا کون سی مارکیٹ میں آم ہے مجھے مارکیٹ کا نام آپ تو بتاؤ بھائی ایسی کون سی مارکیٹ ہے جس میں کوئی دندا پانی ہے نہیں سب کے بھائی یہی ٹاپک رہ گیا ہے نہیں آج کل مارکیٹ میں بڑی بات چل رہی ہے بھائی مارکیٹ نہیں ہے تیرا پیٹ کلو مارکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ تیرے پیٹ کی مارکیٹ جو ہے نا یہ پیٹ کی مارکیٹ میں یہ بات ہوتی ہے آدمی کو خود بولنے میں پروبلم ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو لگے گا کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بازوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے اور وہ اپنے پیٹ کا درد نکالتے ہیں بےچارے جن کو نکالتے ہیں ان کے عوام ہے نا صحیح اب, اب عوام کو جا کر بات کریں گے کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں تو عوام کو جواب بھی یہاں سے مل رہا ہے تو میں سمپل سی بات کروں آپ کو. اے نے رسول پہلے تو یہ سمجھا دیں اور آپ یہ جواب سیکھ لوگے بھائی یہ دلیل کہاں سے آیا ہے کہ جو کام سہواگ نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے یہ سمپل سا سوال آپ کر لو آج آپ کو ایک سمپل سا میں جواب بتا رہا ہوں صحیح ہے نا صاحب کون سی دلیل ہے یہ دلیل کہاں سے آئی ہے اور یہ کون سی دلیل ہے کہ جو کام صحابہ کرام علی اردوان نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اب اس کو بولو تو ڈھونڈتا رہے نا وہ ڈھونڈنے میں لگ جائے گا اپنے اپنے کام کریں گے نا چار بلڈنگ اور سج جائیں گے وہ لا ہی نہیں سکے گا اس کی کوئی دلیل کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس کے اس پر اگر وہ بحث کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس ماشاء اللہ مدنی مذاکرے جواب مل رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسی مسجد بنائی دی صحابہ کرام نے اس طرح کیا تھا کیا صحابہ کرام نے اس طرح مائک پر رضا دی تھی کیا اس طرح پہلے قرآن کریم خیراب کے ساتھ تھے تو جب یہ سب کچھ صحابہ کرام علی اردوان کے بعد ہے اور آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے تو جب اس پر تم کو پرابلم نہیں ہے تو بھی اس پر پرابلم کیوں ہے تو یہ مطلب کہ یہ دلیل ہی نہیں ہے متصاق میں غلط کہنا تو بتا دیجیے گا یہ کچھ دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہو یہ دلیل ہی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ یہ سیکھ لو اور اس کو مطلب کہ اتنا سیکھ لو کہ یہ سوال کرنے والا بھی سوتے پڑ جاتا ہے سوال کروں گا تو منہ ہی کھاؤں گا جیسے ہم سنت نے بہت پیاری بادشاہ فرمائے کہ ناک پر مکھھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹی جاتی مکھی اڑائی جاتی ہے اب ایک طبقہ ہے کہ جس کو مکھی اڑانے کے علاوہ اپنی ناک کاٹنے کی عادت ہو گئی تو اس کا کیا حل کرے یہ اپنی ناک کٹوانے سے باز نہیں آتے تو یہ آپ جب سیکھ لو Okay, یہ جواب عموماً عوام سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھا ہے کس نے کیا ہے تو بیچارے عوام پوچھنے والے کو بھی مطلب ایک ملا تھا جی کسی کو کہ تو اس سے بھی کسی نے پوچھ لیا نا وہ بخاری اور مسلم کی باتیں کی نا تو اس سے بھی پوچھ لیا نا اچھا چلو میں تو کو جواب تو دیتا ہوں مجھے چھ حدیث کی کتابوں کے نام بتاؤ اس کو چھ حدیث کی کتاب کے نام ہی نہیں بتاتے مہاراجہ کو یہی یہ نہیں پتا میں تمہیں کیا بدلی لے دوں کیا جاؤ پہ چھ حدیث کی کتاب ہو گئی ستا جو چھ حدیث کی مشہور کتاب کے نام یاد کر کے راجو. وہ اتنا مو کر کے وہ آگے پیچھے ہو گیا تو بعض ہے ات... نہیں تو یہ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ نصیب کرے ہمیں جشن بلادت کی خوشیاں خوشیوں سے منانے کی توپی کا فرمائے تو تم جشن بلادت کی خوشی میں کرو روشنی وہ تمہاری اندھیری قبر کو جگمگاتے جائیں گے سبحان تو یہ جوابات آسان ترین جوابات الحمد مدنی مذاکرے میں دیے جاتے ہیں اور بھی مدنی مذاکرے کی مدنی میں لے کر ہم حاضر ہو جاتے ہیں کچھ دو چار باتیں ہم بھی آپ کی طرف بڑھاتے تھے مدنی مذاکرے کا فیضان لے کر سوال چلائیے آج کے مدنی مذاکرے میں مجھے ایک بات بڑی پیاری سیکھنے کو ملی اور میں نے اس پر غور و تفکر بھی کیا یہ بات بھی دیکھی گئی امیرت نے بڑی قابل غور ہے کہ باپا جان کوئی سوال کے جوابات میں کچھ معاملات رہتا ہے تو منع بھی کر دیتے اب اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کسی کے فکر نہیں ہے فوری طور پر آپ منع کر دیتے یہ آپ کا بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے الحمد للہ جزاک کو ملا خیر کل آپ دو باتیں نوٹ کی تھی آج آپ ایک بات نوٹ کی اب زیادہ بات ہے نوٹ کیا ہے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ کیا کہہ رہے یہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی ہیں ہمارے پرمینٹ کالر ہیں یہ تو ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ امیل سننے بہت اچھا وصف آپ نے نوٹ کیا کہ جب نہیں آتا تو منع کرتے لا علم مجھے نہیں آتا اور الحمدللہ اس ادا نے امل سن کی عزت میں برکت ہی دی ہے اور بڑی عزت یہ بھی شریعت کو جاننے والا ہی ایسے جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا بول مدنی مذاکرے کی مدنی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے ہم حرم شریف کو جدہ سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب کا ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے مستضا سے ایک سوال کرنا تھا کہ ہم حج پہ گئے تھے ایک دن پتھر مار کے دوسرے مار کے واپس آئے تھے حرم شریف پھر دوبارہ نہیں گئے دوسرا اسلام بھائی تھا اس کو دے دیے تھے دی دی پتھر دو بندے تھے پھر واپس نہیں گئے اس کا کیا شریح حکم ہوگا اگر تو قادر تھے یعنی کوئی آپ کو بیماری وغیرہ نہیں ہے ایسی کہ آپ چل کر یا سواری پہ نہیں جا سکتے تھے تو تو اس صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا بتانا جائز نہیں تھا وکیل جو آپ نے بنایا ہے وہ ایسے کے لیے ہوتا ہے کہ جو مارنے پر کنکری مارنے پر قدرت نہ رکھتا ہو. چلائیے لاہور سے عب الرام بول رہا ہوں بتایا ہے کہ مدنی چین میں لائیو بتایا جائے کہ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے اس کو منع کیا جائے تاکہ بہت سارے مسلمان جو عورتیں بے حج باہر نکلتی ہیں وہ منع ہو اور سرکار کے پیارے مہینے میں یہ گناہ نہ ہو سکے چراغا دیکھنے جو نکلتے ہیں ان کا کہنا ہے اس پر تو آج ماشاء اللہ سنت رہے مدری مذاکر بڑی واضح طور پر مدنی پھول عطا فرمائے پچھلے سالوں میں بھی عطا کیے تھے اور اس سال بھی عطا فرمائے کہ جو میری مدنی بیٹیاں ہیں اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں یہ انشاءاللہ نہیں نکلیں گی اور آپ نے اس طرح چراغاں اور یہ ماڈل وغیرہ دیکھنے کے لیے جو رش میں بھی گھس جاتی ہیں تو آپ نے منع فرمایا کہ ان کو نہیں نکلنا چاہیے جلوس میں بھی بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں دور سے کھڑے ہو کے جلوس بھی دیکھتی رہتی ہیں اسلامی بہنوں کا ان تمام تو چیزوں سے کوئی مطلب کہ وہ نہیں ان کے لیے گھر ہی بہتر ہے گھر میں چادر چاد چار دیواری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اب گھر میں رہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن بجازت گھر میں منائیں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے ایک یہ باہر گما گہمی ہے اور اس میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر عجیب و غریب قسم میں لڑکے بھی آتے ہیں اور بعض جگہ پر ایسے تماشے ہوتے ہیں کہ وہ ماڈل وغیرہ جو دکھاتے ہیں سرحا کا چراہ تو انہوں نے رسی لگائی ہوتی ہے ایک طرف عورتیں چل رہی ہوتی ہیں ایک طرف مر چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی عجیب و غریب قسم کے لڑکے بھی آتے ہیں دیکھیں اباش قسم کے لڑکے بھی گھس جاتے ہیں یہ بد قسمت قسم کے لوگ ہیں جو مطلب اس, اس مبارک رات یعنی بارہویں شریف کی اس مبارک رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانے کے بجائے اور خوشیوں اور ملادت کی خوشی کا جشن منانے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یہ بد قسمت لوگ بد نگاہیاں کرنے کے لئے نکلتے ہیں یہ بد قسمت لوگ لڑکیاں تارنے کے لیے نکلتے ہیں اس مردار پہ کیا لڑ چاہیے دنیا دیکھی بھالی ہے اور یہ باس بدقسمت لڑکیاں اس بد نیتی کے ساتھ بھی نکلتی ہیں اور اس طرح بھی یہ مطلب غیر محرم کے ساتھ ان کی ماں زیا سوما ماضر بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشنِ ولادتی خوشیاں اس انداز پر یہ مدد گناہ کر کے یہ رات گزاریں گے اور اس طرح بد نیتی کے ساتھ یہ راتیں گزاریں گے اس طرح بد نگاہی کے ساتھ یہ راتیں گزاریں گے لوگ درد و سلام پڑھ کر اور عبادتیں کر کر مسجدوں میں رہ کر اور آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈیر و ڈیر درود و سلام پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مطلب کہ بے پردگیوں بے بد نکاحوں میں یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرح جو لوگ اہتمام کرتے ہیں میں تو ان سے مدنی التیجہ کرتا ہوں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں عورتوں کا داخلہ ہی منع کر دینا چاہیے عورتوں کا کیا کام ہے لڑکیوں کا کیا کام ہے یہ بے پردگی کے ساتھ آتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں اور یہ ایک رسی کیا بیچتی ہے رسی یہ رسی کیا کرے گی کہ ایک رسی لگا دی شو لگا دیا اور یہ مطلب یہ چلنے تو ادھر مرد اور ادھر اوڑتے ہیں اور یہ گتم گتا ہو رہے ہیں تو جناب ایک طرح ماڈل لگا ہوا ہے تو یہاں عورتیں دیکھ رہی کری اسی طرح دوسری طرح مرد بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر پھر اپنے موٹر سائیکلوں پہ لے کر پھر نکل پڑتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر تو نہ یہ ہم اسلامی بہنیں ہی نہ کریں نا کرنا ہے دعوت اسلامی والیاں جو مین ہے واقعی دعوت اسلامی والیا وہ تو نہیں کریں گی نا وہ اسلامی کا تو مدنی مول اتنا پیارا ہے کہ ہم تو ویسے ہی مغرب کے وقت اسلامی بہنوں کو گھر میں رہنے کا کہتے ہیں ان دنوں میں بھی اسلامی بہنیں غروب افطب سے پہلے پہلے گھر چلے جانے کا ہی ہمارا مطلب کہ یہ اصول بنا ہوا ہے تو امیر سنت کے یہ مدنی پھول یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے مدنی گلدسے میں سج جائیں اور بس اللہ نصیب کرے کہ یہ جو اس طرح چراغاں اور ماڈل وغیرہ کا سارا نظام جو کرتے ہیں ان کو بھی مطلب کہ یہ ایک فیلنگ ہو جائے کہ ہم یہ کریں اس انداز سے کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیں رضا نصیب ہو اسی طرح جو نیا سے بانٹتے ہیں لنگر بانٹتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس انداز سے سارے کام کریں کہ اس میں اسراف نہ ہو گناہ نہ ہو ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو چندے کا غیر شرعی استعمال نہ ہو جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت منا رہے نا اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو بالکل عمل کرتے ہوئے ان کا جشن ولادت منائے پھر دیکھیں اس کا فیضان کیسا نصیب ہوتا ہے صلو علی الحبیب اللہ علی محمد جی کال سکتے السلام و رحمۃ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سلسلہ مدن مجاگر کی مٹی میں بہت اچھا سلسلہ ہے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کیا انسان کو فرش تک کھیل سکتے ہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ وغیرہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں قیامت مضبوط پڑی تو ایسا کہنا جائز ہے براہ کرم شرما دیجیے دی السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ جی بالکل اس پہ ہرش تو نہیں ہے ویسے کہنے میں لیکن دیکھ لیا جائے کہ کہیں کس کو رہے ہیں کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتہ جس کو آپ نے کہا ہے اب پتا چلے کہ وہ شیطان صفت آدمی ہے اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو فسکو فجول کی وجہ سے اس کی تعظیم امنو ہوتی ہے تو ایسے شخص کو فرشتہ کہا کہ جو شریعت متحرہ پر عمل پہ ہے اس نے آپ کی مدد کی ہے یا اچھا کام آپ کے ساتھ کیا ہے تو کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے اسی طرح قیامت ٹوٹ پڑی یہ بھی کہتے ہیں تو یہ مصیبت پڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں اگر شکوا نہیں ہے اس میں شکایت مقصود نہیں ہے تو کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو فرشتہ صفت ہے اور کہتے ہیں یار یہ تو آدمی ہے کہ فرشتہ ہے فرشتہ کہنا بھی اسے یہی معنی لیا جائے گا کہ اس سے مراد وہ فرشتہ صفت جانے کے یہ نیک آدمی کال چلائیے راجی امین آپ کی طرف آ رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا محمد حسن میں ہن کے شہر احمد آباد شریف سرف کر رہا ہوں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہی لگا ہے کہ جو لوگ مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کر سکے یا پوری طریقے سے نہیں دیکھا تو اس کا حاصل کلام وہ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں تو بڑی شفقتیں ہیں. ہم پر نے شورا کی اور مفتی حسان صاحب قبلہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شروع سے آیا کرے نا شروع سے آیا کرے امیل سنت کے کم از یہ اتنا کر لیں گے میر سنت کے سیٹ پر آنے سے پہلے پہلے آپ بھی آ جایا کریں ان اللہ شروع سے سنیں آپ کو بہت لطف آئے گا ہم وہ چیز تو ڈیلیور کیا کر سکیں گے جو مدنی مذاکرے میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے بس ایک ادرا سی کوشش ہے شروع سے آیا کریں ٹھیک ہے جی اللہ ایک اسلام ذمہ دار ہے ہمارے عبد الطیف بھائی عرب امارات سے تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہماری آج بھتیجی یا بھانجی کا سالگرہ کا سلسلہ تھا تو خطے غوثیہ کا اہتمام اور اس طرح سے فاتحہ کا سلسلہ بھی کیا ہے تو میرے میں اسی سے مناسبت سے ایک بات اور بھی مفت ذہن میں آ رہی تھی کہ جو امام و خطیب کو جو وہ جو نا مٹھی بند کر کے دینا اور جو ایک موضوع چلاتا کہ دعا کی پرچی بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے جیسے نذرانہ دے رہے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کی بھی جو باتیں مدرب مذاکرے میں ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک فرق تو پڑ جاتا ہے یہ تجربے کی بات ہے نا حکمت کی بات ہے یہ ابھی سنت نے پہلے بھی ہاں فرمائی تھی یار یہ پرچی دے دیتے ہیں اور یوں دیتے ہیں پرچی تو میں بھی کیا کرتا ہوں کہ پرچی سب کے سامنے جو سب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا غلط میں بھی نہ ہو یہ ہمارے ساتھ جو آج یہ سفر میں ہوتا ہے نا بیرون مول تو یہ اس ٹائم بھائی آ کر جو پرچی اچھا بیرون مول کو پتا ہے ذرا نظران دینے کا رجحان زیادہ ہے ہاں ادھر دیتے ہیں تو اب یہ لائن بائی لائن میں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہے اتنے سارے بھائی سامنے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ آ کر دیں گے نا لچا لفا والے اتنا بڑا, بڑا لف, لفا والا کر دیں گے اب باپا نے جو ایک بدنی پھول دیے ہیں وہ میرے کو یاد آ جاتے ماشا ہیں ماشا تو میں تو بھائی وہ لفافے میں سے نکالتا ہوں نا اتنا بڑا لیٹر لیٹر نہیں پتا چل یہ نا لفافہ نہیں لے رہا ہے جب بعض اوقات بعض لوگ لفافہ دیتے ہیں اس میں رقم ہوتی ہے تو پھر سب کے سامنے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ رقم دعوت اسلامی کی نا ہاں دعوت اسلامی کی اسی طرح جو جو دو چار جملے پوچھتے ہیں تو سب کے سامنے ہی وہ رقم وہاں کے ذمہ دار کو دے دیتے ہیں یہ یہ رقم ہم نے ذمہ دار کو دے دی یعنی دیکھنے والے کو یہ نہ لگے نا کہ یہ مطلب کہ یہ چیز چل رہی ہے اور یہ چیز کب ملتے کہ میرے سمے بھی کیسے آئی امیر سنت کو دیکھ کر ایک دیکھ کر آدمی کو مطلب کہ ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے تجربہ یار یہ چیز ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بد گمان ہو سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ لے لی لی اب واقعی باتوں کا میں گھر جاتا ہوں جیسے وہ ادھر سے بھی اور باہر بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں نا تو جیب میں اتنی پرچیاں ہوتی ہیں جی. اتنی پرچی پھر وہ پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں ملاقات کے دوران تو پرچی نہیں پڑھ سکتے وہ بھی پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ ساری جیب میں اتنی ساری جمع ہوتی ہیں مگر دیکھنے والے کو یہ تاثر نہ پڑے کہ یہ پیسے یا کچھ اور چیز جا رہی ہے تو ان کو بدگمانی سے بچانا یہ میں نے امیلا سنت سیکھا ہے لیکن اس میں دینے والا بھی اگر اس بری نیت سے دیتا ہو کہ گیا وہ یوں مطلب دے دوں بھلے نہ پرچی ہو لیکن سمجھے کہ یہ پانچ سو روپے کا نوٹ دے رہے ہیں کون ویسا سوچے گا دینے والے کی کیا دھیان بھی نہیں ہوتا ہوگا اس میں اصل میں بات ہو کہتے ہیں نا وہ کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بیان کرنے کی ہوتی تو وہ, وہ, وہ سمجھو کہ اس کے اوپر ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ بات اتنی چھپی ہوئی ہے کہ میں بات بھی چھپا کر دے رہا ہوں سمجھو تو یہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا اللہ عالم کون لے لے بالکل یہ تھی کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا جس میں مطلب ایک استعمال بھائی دکھائے گئے تھے جنہوں نے منہ ڈھانکا ہوا تھا اپنا وہ سوال مطلب رہ گیا تھا مطلب مفتی صاحب کی غیر موجود کی وجہ سے تو مفتی صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں تو ان سے یہ سوال مطلب کیا جائے کہ مطلب یہ منہ ڈھانک کے جس طرح کل دکھایا گیا تھا مدنی مذاکرے میں تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یا مکروی تحریمی ہے مقروعی تنزیحی ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کا تشریف فرما دیجیے جزاک اللہ خیر الجزا اصل میں یہاں میرے لسنت کی احتیاط ہے جواب اس میں کل بھی دکھا دیا گیا تھا بھاری شریعت کے اندر موجود بھی ہے مقروحات تحریمہ میں موجود ہے کہ منہ اور ناک کو چھپانا تو اب یہاں پر اصل میں جو, جو جزیرے کے اندر لکھا ہوا تھا منہ اور ناک دونوں کا تذکرہ تھا اور جو تصویر میں ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا تھا اس میں فقط منہ کا چھپانا تھا تو فکی کتابوں کے اندر فقط منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا اطلاع کیا گیا ہے اور چونکہ بھاری شریف میں منہ اور ناک دونوں کا تھا تو اس لیے لسنت نے احتیاط فرمائی تھی ورنہ منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا حکم یہ دیگر فقی کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن یہاں ساحل کو ایک بات یہ بھی توجہ آج یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا وہ جزیا جو پڑا تھا یس میں وہ تھا کہ پہلے ہوا ہے اور اس کے متعلق اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی جی کال چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد وسیم اتاری رمدم نگر حیدرآباد سے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے مطلب مذاکرے کی محکم میری رائے ہے کہ جس طرح بچوں کا پروگرام ہے وہ بپوس کرتے ہیں تو اسی میں اگر بچوں کی کچھ سالگرہ اس طرح منائی جائے یا دکھائی جائے تو کیا ڈیزائن بنے سب کا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج ہو رہا ہے آپ کا مشورہ ہے جزاک اللہ خیر گول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد زبیر احمد ساؤتھ کوریا سے کر رہا. باپا جان نے عاشق رسول اور محب رسول بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں جو ترغیبات اور اس کے بارے میں جو احادیث سنائی تھی اس میں سے کچھ یہ بھی تھی کہ پیدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفوم کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد اپنی جان اپنے مال سے زیادہ مجھے محب نہ سمجھے طرح کے پیارے باپر نے محب نہ سمجھے یہ نہیں محب تو محبت کرنے والے کو بولتے ہیں یہاں پر محبوب نہ سمجھے یعنی جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر جب تک کے اپنے والد سے اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے پسند نہ کرے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا لیکن مفت جواب تو بہت ہی مختصر دیا گیا مگر یہ جواب یوں مختصر دیا گیا تھوڑا سا میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں کہ یہ اس بات کی شاید علامت یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ جواب سنا ہے ہمارا کیا تھا ساؤتھ کوریا میں دیکھا تو ان کو نمبر دینا چاہیے یا نہیں تھے ان کو نمبر دینا چاہیے چار گھنٹے میرے سننے شیر بھی پڑے تھے جی جی ٹھیک ہے تو وہ شیئر بھی تھے آل حضرت کا بھی شیئر تھا تو مفتی آزم ہن رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی شیئر تھا ایک اور شیئر بھی تھا ایک اور شیئر بھی تھا آش، آشی کے خاندانِ آل حضرت ایک دلازم بنیادی دلازم بات جو, دلازم جو دلازم اشارت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ سائل نے سوال کرنے والے مدنی انہوں نے کہا تھے کہ محبت کرتے تھے تو اس پر امیر الاسنان نے فرمائے کہ یہ تھے صحیح نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں اور جنت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امر سے محبت کریں گے ماشاء اللہ دلوقتي. تو یہ جو جن کی کال تھی ان کو انعام آپ کی اجازت ہو تو تحفہ بھیج دیا جائے ہاں آن نا... انشاءاللہ آن صلو علی الحبیب اللہ علیہ وسلم ہمارے مفتی صاحب نکل جائیں روزانہ بڑے اعتماد وہ ترکیب ہوتی ہے آزمائش ہو جاتی ہے جی کال چلائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو شک محمود پین سے شہر ولنسیا سے مدنی میک کا سلسلہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو نظر ابات سے بچائے اور عمر دراز بیل خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو بہت شکریہ حصلہ عزائی فرمانے کا جیادی امی یہ جو امام صاحبان کے حوالے سے تو ٹاپک پرانا ہے ہمارا مسل ٹوپیاں اور تصبیہ دینے کا رقم دیں رقم دیں یہ بھی ایک ماشاءاللہ اللہ اور یہ جو بات تھی ساتھ میں کہ اگر یہ اگر مسل ٹوپیاں جمع ہو گئی اور یہ اگر بیچنے جائے گا تو ان کے لیے الگ باتیں ہوں الگ باتیں ہوں گی تو اب وہ بھی ایک حل تو کرنا چاہیے نا اس کو بھی کیا اس کا حل کیا نہیں یہ جو رقم دینے کا جو معاملہ ہے نا مدنی مشورہ اور آج میں نے ایک اور بھی بات نوٹ کی کہ ہاتھوں اس کی ابتدا بھی کر دی کہ مدنی منوں کو جو باکس دیا جاتا تھا تو اب رقم ہاتھوں رقم دلوا دی یعنی آپ نے خود فرمایا اور پریکٹیکل عمل بھی کروایا یہ رقم ہے نا اب اس کو ٹوپی چاہیے تو رقم سے ٹوپی بھی مل جائے گی تسبی چاہیے تو رقم سے تسبی مل جائے گی مسلح چاہیے تو رقم سے مسلح بھی مل جائے گا تو یہ سف... اصل امیل سنت خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو آپ کو ان کی سفید پوشی کا بڑا احساس ہے یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ علماء مشایخ اور یہ امام آئیم. حضرات ان سب کے لیے امیل سنت کے دلوں میں جو ہمدردیاں ہیں نا آپ جانتے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اور یہ مطلب یوں تھوڑی کو مطلب یہ دے دو نہ وہ دے دو پھر آپ ان کی سفید پوشی کا بھی بیان فرماد ان کی خودداری کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ خوددار بھی ہوتا ہے اور اس کو خوددار ہونا بھی چاہیے تو یہ ساری چیزیں تو اس پہ ہمارا کام اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اے آشیقا نے رسول اے آشی نے میلاد یہ بہت اچھی بات ہے آپ اور عمرے سے آتے ہیں یہ ہے نا یہ جیسے ابھی ابھی بھی یہ بارہویں شریف سیزن ہے اب ایک تعداد اپنے اپنے علاقوں سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے پھر عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں واپسی آئیں گے نا اب ایک مسجد سے مثال 10 دس گئے یہ دس کے دس ایک ہی طرح کی چیزیں لا کر اگر امام صاحب کو دے دیں گے امام صاحب نے کو تھوڑی مسکراہ کر لینا یہ امام صاحب نے تو اگر یہ اس کے بجائے دس کے دس آ کر امام صاحب کو اگر دینا ہی ہے تو تحفہ دے دیں جتنے روپے کا ادیا دے رہے ہیں اتنے ریال دے دیں اتنا ہی تحفہ دے دیں جی تبھی امام صاحب کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا فائدہ زیادہ ہوگا آپ ہمدردی کرے نا امام صاحب کے ساتھ دوسرا یہ کہ ماہر رمضان سے واپس آتے ہیں عمرہ وغیرہ کر کے حج سے آتے ہیں تو تین چار پانچ تو بڑے سیزن ہیں یہ حج اور عمرے کے تو اس میں ظاہر ہے مسجد سے امام صاحب سے جاتے ہیں تو دعا کروا واپس میں مدینے سے آ گیا ہوں مسکراہ کے کہہ ہوتے کہ میں مدینے سے ہوں تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا مسکرا کر آپ کہتے ہیں مدینے سے آ گیا ہوں تو کیا حسن خان صاحب کا شعر ہے کہ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مر کے جیتے ہیں جی کے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر تو یہ ہوتا ہے مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا یہ کیسا ہائے ہوا سون اختلاح کیا تو یہ ہوتا ہے تو خیر بات پر بات چلی تو درست کر دیا تو یہ ایک توجہ ایک بار پھر دلائی ہے میرے لیے سنت اپنے مدری مذاکرے میں اور میں تو یہی کہوں گا جب بارہویں شریف بھی آ رہی ہے تو بارہویں شریف کے خوبصورت موقع پر اپنے امام صاحب کو یہ دفاع رقم ہی توحفے میں دے دے مگر بات وہی ہے کہ جتا کر نہ دیں, بتا کر نہ دیں چپ کرتے ہیں امام صاحب کی سفید پوشی کو بھی تو باقی رکھے نہ رکھے اعلان بھی تو نہ کرائیں عموماً لے کر بھول جاؤ ہاں لے کر یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وہ ہے کہ بھائی سیدھے سے دو تو الٹیا کو پتا نہ چلے نہ الٹیات تو نہ پتا چلے بھیا یہ دینے الٹیا سیدھیا سے بھی دینے کا گھر رجحان ہے الٹیات کو پتا نہ چلے مسجد میں سب کو پتہ چلے محلے میں سب کو پتا چلے میں تو کہتا ہوں ایسا دو کہ بچوں کو بھی پتا نہ چلے بچوں کو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو اس طرح ہاں اگر اچھی نیت ہو کہ بچوں کی بھی پڑے گی اس طرح سخاوت کرنے کی اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی تو اچھی نیت ہو دو راستے ہیں الگ لیکن دیں اللہ آپ کو بھی ہمت دے اور توفیق دے اور سخاوت کا اللہ تعالی ہمیں جذباتا فرمائے جہاں بھی دیں چاہیے امامی نہیں جہاں بھی اگر ایسی کو مدد کریں تو ساتھ میں جتانہ نہیں چھپا کر دیں جتانہ نہیں جتا کہا کہ جو ٹوپک چلا تھا وہ اپنے صدقات باطل نہ کرو عیزہ دیکھ اور احسان جتا کر سور بقرہ میں ہے یہ کول چلائی میرا سوال یہ ہے کہ کسی دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہنا اسلام علیکم یا ولی اللہ کیسا ہے ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں صحیح ہے یا ولی اللہ کہ سلام السلام یا ولی اللہ السلام علیکم یا سیدی یہ کہہ لیں مدینہ مدینہ سلام کروں قبرستان جاتے وہاں سلام نہیں کر رہا السلام علیکم یا آل القبور یا قفیل اللہ اللہ علوم صلیف نبی قبرستان بھی جا کر دعا, دعا کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو میرے سن فرما جن کا اللہ کا ولی ہونا آپ کو مطلب ہے کہ اللہ کے ولی ہیں تو یا ولی اللہ کے لئے یا ولی اے اے السلام علیہ یا ولی اللہ یا پھر یا سیدی ہی کہہ دیں یا ہمارے سردار تو دونوں صورتیں مدینہ مدینہ کرنا چاہیے قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں علی علی الطاری القادری عمانی من سلطنت عمان مسقط مہک مدنی مہک مہک کے علماء اکرام کا چہرہ کا دیدار کرنے کے لیے دیکھتے رہتا ہوں حاجی امین اب حضرت مولانا حسن مفتی حسن دامد برکتم الحلیہ اور میرا میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے پیارا پیارا پیارا حاجی شورا عمران اتاری دامد برکتم الحلیہ القسیہ میرا سوال ہے کئی حسن سلوک کئی فسن سلوک مثل حبیب المصطفی خیر مفتی صاحب تو عالم ہیں اور وہ چلے گئے اور میں عالم تو نہیں ہوں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے حسن اخلاق تو اس کے متعلق تو ام المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت جواب کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی وہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یا آپ کے اخلاق قرآن جیسے جیسے قرآن ہے نا یہی آپ کے اخلاق تھے یعنی قرآن کریم جو اخلاق بیان کرتا ہے یہ میرے آقا کے اخلاق تھے یہ آپ کے ارشاد کا خلاصہ بنتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ کی تعریف اور کیفیت ہم کیا بیان کریں کہ خود رب کریم قرآن کریم میں آپ کے اخلاقی مبارکہ کی تعریف بیان فرماتے ان نقل علاق نویم اور بے شک آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں تو آپ کے اخلاق کریمہ کے اعلی ہونے کی تو قرآن کریم میں اتنا پیارا ارشاد موجود ہے اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ادا یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ ہاتھ جدا نہ کرتا میرے آکا اسے سے ہاتھ جدا نہ کرتے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مبارک یعنی دستے مبارک اتنے پیارے خوبصورت نرم اور خوشبودار تھے کہ بس جو ملا ہے کس کا جی چاہے کہ میں ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو جدا کروں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خود جو وہ جس کو کہیں کہ جو ایک تبلیغی ذمہ داریاں کہہ لیں اور ایک معاشرے میں جو آپ مدنی انقلاب آپ نے برپا کیا ان سب کو آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس سے ہاتھ ملا کر اس سے ہاتھ اپنا جدا نہیں کرتے تھے کیا یہ بھی کمال ہے کوئی کوئی آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا تو جب تک وہ الگ نہیں ہوتا تھا آپ اس سے اپنے کان مبارک جدا نہیں کرتے تھے اس کی بات سنا کرتے تھے تو ایسی بہت ساری ادائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آج کتابوں میں ہیں یا ہم اس بیان کی حد تک تو موجود ہیں اللہ نصیب کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا ڈیوٹی کے حوالے سے جی دیر سے آنا اور جلدی چلے جانا چھٹیاں کرتے رہنا اور تنخواہیں پوری لینا تو یہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ زیادہ تر جمین ہوتا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ گورمنٹ ہاسپٹل ہوگی شاید ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے تھے جیسا گورمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر ایسا جسمان بالکل کھاتا ہوتا ہے پرائیویٹلی بھی اتنا کوئی وہ سپروائزر بھی ملا ہوگا تو یہ بھی ملے ہوں گے تو پھر وہ ڈیٹے لگا دیں گے تو وہ ٹائمنگ لگا دیں گے تو امیر سونند نے بڑی پیارے مدنی پھول دیئے کہ اس کی اس کو اجازت نہیں ہے ناجائز ہے کہ یہ مطلب ایک ناجائز تنخواہ کیسے لے گا جو, جو کام کیا ہی نہیں پھر اس کی تنخواہ لینا اور پھر ماشاءاللہ باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے دیا حلال کمائی کے حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول تو یہ رسالہ بھی دے دیا کہ اس کو پڑھ لیا پھر آپ نے صرف ڈاکٹر کی حد تک نہیں رکھا اس کو سوال تو انہوں نے ڈاکٹر کی حد تک کیا تھا مطلب میرے پیارے مرشید نے اس کو ایک کھولا اس کہ اسے ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے یہ جو بھی ہیں ان سب کے لیے اس میں ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو دیکھ لیں کیوں اپنی کمائی کو یہ ناجائز و حرام طریقے پر حاصل کرنے کر سب کو کر دیا یہ ہے کہ بدری مذاکرہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اب جیسے ڈی ایس پی صاحب نے سوال کیا تو ڈی ایس پی صاحب کو تو ان کا متلقہ جواب دے دیا لیکن چونکہ کمیشن دیکھا یہ پولیس آفیسر موجود ہے تو آپ نے خود پولیس ڈپارمنٹ کی اصلاح کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے مدنی پھول دیے اور طریقہ کار بھی بیان کیا تو یہ ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کے یہ مواقع ہوتے ہیں جو امیل سنت اس کو امون ضائع نہیں ہونے دیتے لیکن اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر جو مدنی چرن کے ناظرین ہیں یہ ایسا نہ کریں کہ جیسے اپنے مدنی مراکز تقریباً شہروں میں موجود ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک مدنی حلقہ ارینج کریں جس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہوں کوئی ایسا ٹاپک لیا جائے جسے مبلک بیان کریں اور اگر وہاں دارالفطل سنت موجود ہوں تو وہاں سے کچھ شرح رہنمائی کے مجلس, مجلس ہماری بنی ہوئی ہے جمین جی جی جی شعبۂ تعلیم کی ہمارے مجلس بنی ہوئی ہے اور ہماری بہت ساری مجالسیں جی بنی ہوئی ہیں ان تمام مجالسوں کے نگران اور ذمے داران اگر اپنے شعبوں کو اس انداز سے لینا کہ وہ روزانہ رات کو بھلے ایک گھنٹہ بارہ منٹ سے اپنے شعبے سے متعلقین اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے انہیں مدنی مذاکرہ سنیں ماشاءاللہ ماشا کئی شہروں میں ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہوتے ہیں <تصفال> یا تو ان کو اس اجتماعی مدنی مذاکرے کے طرح لے کے فاروق نگر میں ماشاء آج ہم نے اچھا. اچھا. اسی طرح دوسری طرح وہاں تھا ننکانہ आ... میں وہاں دیکھا تو یہ کلب بلوچستان کے یہ اس طرح آگے یا تو وہاں لے جائیں وہ ہر شہر میں تو یہ اجتماعی طور پر نہیں ہو بھی رہا ہو اگر ڈف سطح پر ہو رہا ہے ہر شہر میں ضروری نہیں ہے تو یہ اگر شو اس کام کو یوں لے لینا تو انشاءاللہ معاشرے میں زبردست مدین قلا برپا ہو سکتا ہے کون لیں لی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ امیر اہل سنت جواب نہ آنے کی صورت میں لا ادری یا مفتی صاحب کی جانب سوال بڑھا دیتے ہیں میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کا یہ انداز ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے نگرانی شعرا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جواب احساس فرماتے جذاک اللہ آمین خیرات کو اس میں کئی پہلو ہے ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ اس میں ہماری تربیت ہے چلائیے یہ جی محمد قسم اطاری پنجاب سے نگرانی شدہ کی بار گاہ میں یہ چھوٹے مدنی مد... گھر میں مدنی میں چلتا ہے صبح کے وقت بھی چل رہا تھا کھلے سلیہ پروگرام چلتا ہے اب بھی یہ مدبی مذاکرہ مدنی محکم پروگرام چل رہا ہے تو بچے واش روم میں بھی جاتے ہیں ٹی وی کی آواز بھی لاؤ رہے ہیں تو کیا بچے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسا یہ ٹھیک ہے دیکھیں آواز کا جانا تو خیر یہ تو اس میں کوئی وہ, وہ نہیں ہے کہ آواز تو جائے گی عموماً ہمارے ہاں جو چل رہا ہوتا ہے نہ اسے کسی نے بھی ادیب کہا ہے لیکن اندر واش روم میں اگر استنجا وغیرہ کر رہے ہیں واش روم میں تو اس میں اگر کوئی ایسے مبارک کلمات ہیں اس کو بیان نہ کیا جائے یا سر کچھ بھی نہ کیا جائے ایک سنتوں آداب کو بجا لاتے ہوئے کرتے ہوئے اپنے وہ ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں اندر میں مدنی چینل سے آنے والی آوازوں کو ریپیٹ کرنے کی اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جی کال چلائیے میں سوال یہ ہے کہ میں سکتا ہوں گھر میں یا دکان پر سراد جنا جی پڑھ سک بغیر وضو اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اب میں اس کا جواب دیتا نہیں ہوں صرف تفسیر کے حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں بے وضو چھونے یا وضو اور پھر اس میں بھی قرآن کریم کے آیا ہیں میں اس پر جواب نہیں دیتا اس وقت آ, اس میں مختلف اقوال ہیں صلو صلو اللہ صل صل اللہ اللہ تعالی مفتی صاحب ہوتے تو جواب لے لیتے صحیح. انشاءاللہ اللہ ایک بڑا پیارا سوال آپ نے کیا تھا کیا سرکار علیہ السلط والسلام کی سیرت کا جب بیان ہو رہا تھا تو امانت رکھوانے کا جو امیر علیہ سنت تذکرہ فرمایا تو آپ ہی نے غلبن فرماتا ہے کہ آج کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا تھا نہیں مسلمانوں کا کردار عجیب ہو گیا ساتھ میں جو امیر علیہ سنت نے ظلم کے حوالے سے جو بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی جو بیان کیا کہ ہوتا نا راہ چلتے کسی کی چیز اٹھا لی یا چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی احتیاط نہیں ہوتی تو آج تو کسی کا یہ نیوالا نگل رہا ہے قیامت کے دن نیوالے اٹکیں گے بس باتیں جو اس کو عموماً ہمارے یہ سوشل میڈیا اور والے اور یہ میڈیا والے نا اس کو بولتے ہیں پنچنگ لائن یہ پنچنگ, پنچنگ لائن ہوتی ہے جو بالکل ہٹ کرتی ہے ایسے کئی مدی مذاکرے میں آپ مدی پھول دیکھیں گے جو دوران بیان امیر سنگ کی زبان مارت سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں نا بالکل وہ دل کے اندر اتر جاتے ہیں اور دماغ پر باد لگتا ہے تھوڑا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نا تو یہ ہوش میں لانے کی کوشش ہوتی ہیں اللہ کریب ہم ہوش میں آ جائیں اور جاگ جائیں اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی نیت کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی